کہ کیا بچیاں قبرستان میں اپنے والدین کی قبر پر جا سکتی ہیں اس بارے میں بتا دیجیے جزاک اللہ خیر جی منیر بھائی بالک بچی جو ہے وہ قبرستان نہیں جا سکتی اگر والدین کے قبریں جو ہیں وہ کسی علیحدہ طرف ہیں تو وہاں تک جا سکتی ہیں قبرستان میں ہیں تو پھر بالک بچی جو ہے وہ قبرستان نہیں جا سکتی گھر میں بیٹھ کر قرآن پاک پڑھے اور ان کو اشالے سواب کر دے مینا بہن نے پتہ نہیں صرف سلامی ارشاد فرمانی تھی یا کوئی سوال تھا اگر مینا بہن کا کوئی سوال تھا